بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوب الهدى قادة التقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنب من الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم اصلح لنا الشأننا كله لا إله إلا أن أما بعد ابن اسناد المتسلم النايل الامام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال باب يهوي بالتكبير حين يسجد وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل الركبتيه حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلامه بن عبد الرحمن النباح حريره الله عنه كان يكبر في كل صلاة من ثم يقول رمغان وغیرہ یقوم یرکا اللہ اکبر یرف عرثی یسین یرفا من في كل سمیو حتى یقومن من صلاح ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده اني لا اقربكم شبها بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا قالا وقال ابو هريره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمي الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم باسماءهم فيقول اللهم انجل وليد ابن الوليد وسلمى بن هشام و وعیاش ابن بی ربیع والمستضافین من المؤمنین اللہم مشدد وطعتک على مدر وجعلها علیہم سنینک سنی یوسف وآہل المشرق یومئذ من مدر مخالفون له یہ <تصفح> باب اس بیان میں کہ جس وقت سجدے میں جاوے تو تکبیر کہتا ہوا جھکے نافع کہتے ہیں ابن عمر سجدے میں جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ رکھتے تھے گھٹنوں سے پہلے پہلے دونوں ہاتھ رکھتے پھر گھٹنے رکھتے بڑھاپے میں بڑی عمر میں گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیا آگے ابو عریرہ کی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں یہ ہے سمقبر حین یس جدو کہ حضور سم یقول اللّہ اکبر حین یح وی کہ جس وقت سجدے میں جاتے تھے تو سجدے میں جھکتے ہوئے حضور تقبیر کہتے تھے بہرحال باب کی شرح آگے کرتے ہیں ویسے ویکینڈ میں ذرا ادھر ادھر بھاگ دوڑ ہوئی بریسٹن میں ہمارے محترم حاجی اسماعیل اچہ اچھا اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے ہمارے دوست رشید سعید کے فادر اللہ ان کی مغفرت کرے غریق رحمت کرے درجات بلند فرمائے ان کے جنازے میں آج گئے تھے ہمارے ساتھ اعتقاف میں بیٹھے تھے تین سال پہلے ہم نے اخیر و شرح میں گزارا تھا احتکاب میں اپنے پردے کے پیچھے ہی رہتے تھے قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے اور فضول ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے خاموش طبیعت کو بات ہو تو بولیں ورنہ خاموش مزاج اور ماشاء اللہ عمروں کا بڑا شوق تھا ہر سال عمرے میں جائے کرتے تھے تو سمجھئے کہ بہرحال لنگز میں کچھ خرابی ہو گئی پھر ہو ہوگا یہ تو ظاہری اسباب ہے دنیا ہے آئے ہیں جائے جانا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر اچھا خاتمہ نصیب فرمائے اچھی موت نصیب فرمائے ایمان کلمہ کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے اور اس کے علاوہ سنیجر کو ہمارا بیٹا مفتی نعمان ادھر گیا ہے جہاں جارج گالوے گئے ہوئے ہیں ان کے قافلے میں جوائن ہو گیا یہاں سے رپورٹ آتی رہی کہ ان کو بہت سمجھئے کہ مصر میں تو ادھر گئی لیکن مصر سے آگے جانے کے لیے پریشان کیا قافلے والوں میں سے کہا کہ دس آدمی جا سکتے ہیں پھر دس سب ایک ساتھ نہیں جا سکتے تو جارج گالوے صاحب نے برابر سے ذرا ڈٹ کر کے بات چیت کی تو پھر جو ہے مجبور ہو کر سب کو ویزا دینا پڑا اور ابھی چند گھنٹے پہلے پورا قافلہ غزہ میں داخل ہو گیا سب ایک ساتھ گئے جیسا وعدہ کیا تھا کہ ہم الگ نہیں ہوں گے اور جوش گھالوی عجیب ہمت والا ہے اس نے کہا تھا میں پورے قافلے کے ساتھ رہوں گا اور آخری آدمی جائے گا پھر میں آگے جاؤں گا تو سب کو آگے کر کے پھر آگے اور ماشاء اللہ پورا مال وال آرام سے دوا دارو کپڑے شپڑے سب غزہ میں پہنچ گیا ہے اور اب وہاں رہیں گے ایک آدھ ہفتہ تقسیم کریں گے اللہ بے پر رحم فرمائے ان کی مدد اور نصرت فرمائے حفاظت فرمائے اللہ پاک دین اسلام اور مسلمانوں کی بھی حفاظت کر اور اس کے علاوہ کل جو ہے ہم پریسٹن گئے ہوئے تھے وہاں درس دیا صبح دس بجے سے لے کر پانچ بجے تک الحمدللہ جوان آئے ہوئے تھے میں نے کہا ان کو شوق ہے ہم بھی پڑھائیں گے ایک چھوٹا سا کتاب چاہے بجائے تو سول فی تفضیل الرسول اس کا انگلش ترجمہ کیا گیا ہے تراس پبلیکیشن والوں نے کیا ہے ہمارے دوست ہیں یاہیا باٹا ان کو یہ شوق ہوا ہے توراس پبلیکیشن توراس کے معنی ہیریٹیج تو ہمارا اسلامک ہیریٹیج جو ہے اس کو وہ انگلش میں لا رہے ہیں انہوں نے معطا محمد کا انگلش ترجمہ کیا کتاب الآثر کا کیا کمپینڈیم آف وزڈم اینڈ نالج ابن رجب الحمبل اس کا کیا پھر یہ چھوٹے چھوٹے کچھ رسالے کیے الوسیع اور اربعین شاہ اللہ کی تو اسی طرح یہ چھوٹا سا رسالہ کیا اس پر ہم نے بھی ایک مقدمہ تمہیر لکھی بدائے تو فی تفضیل الرسول کہ اللہ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر پیغمبروں پر فضیلت دی کیوں اس کی کیا وجہ اور کیا ریزن ہے تو اس کے چالیس ریزن انہوں نے بیان کیے ہیں اور چالیس وجوہات سے حضور دوسرے پیغمبروں سے افضل ہے تو اس کا درز تھا جوان آئے ہوئے تھے لڑکیاں زیادہ تھیں لڑکے کم پردے کے پہچے بیٹھی ہوئی تھیں ماشاءاللہ اللہ ستر کے اوپر لڑکیاں تھیں ہال بھرا ہوا تھا اور دوسری طرف چالیس پچاس لڑکے تھے اور انہوں نے ریکارڈنگ وغیرہ بھی کیا ماشاءاللہ اور اچھی طرح سے بہت اچھا نظام رہا دس سوا دس بجے شروع ہونا تھا دس منٹ دیر بھی ہو گئی شروع کرتے ہوئے پھر سوا بارہ بجے بریک ہوئی ایک بجے زہر پڑھ کر شروع کرنا تھا تو سوا ایک بجے پھر دوبارہ شروع کیا پھر بیچ میں ایک اور بریک کی اور سوا پانچ ساڑھے پانچ بجے دعا کی پھر اصل وہیں پڑھ لی کچھ نیو مسلم بھی بیٹھے ہوئے تو میں تو سمجھا کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوا بہت ڈر گیا لیکن پھر جب آج نماز کا ٹائم ہوا تو وزو کر کے ہمارے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا تو نماز پڑھ رہا کہ مسلمان کہا واہ ماشاء اللہ تو کچھ گورے بھی بیٹھے ہوئے تھے نیو مسلم ایک جرمن بیٹھا ہوا تھا بلائن نبینا اور وہ بھی مسلمان تھا گورا جرمن اور اس نے بھی باقاعدہ وزو وزو کیا اور صف میں آ کے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے میں نے کہا اللہ اکبر اللہ کی دہن ہے بھائی اللہ نے ہدایت دینی ہو تو اللہ کے یہاں کوئی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں یہ کوئی ہمارا ہندوستان پاکستان کے عرب اجم کا دین اسلام نہیں ہے یہ تو پوری دنیا کے لیے دین اسلام اور اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ ہدایت پر ہے تو ماشاء اللہ یہ اچھے خاصے جوان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور پڑھایا ان کو اچھا بھی لگا کہ حضور کی بات سیرت کی بات اور پھر میں نے کہا بارہ روی و بھی ہے آج ہے بارہ ربیع الاول کل گیارہ ربیع الاول حضور کی ولادت بھی انہی دنوں میں ہوئی ہے تو ایک طرح سے میلاد النبی بھی ہو گیا یہ ہمارا میلاد النبی ہے ہم حضور کی ولادت کا ذکر خیر کریں حضور کی سیرت طیبہ بیان کریں حضور کے اساف احوال آپ کے اخلاق کردار اور آپ کی سوانح بیان کریں یہی مولود شریف ہے یہی میلاد ہے کہ حضور کا تذکرہ کرنا ذکر خیر کرنا جیسے معراج کا موقع آتا ہے تو معراج کا ذکر کرتے ہیں شب برات آتے ہے تو شب برات کا بیان کرتے ہیں شب قدر اور تو شبِ قدر کا کرتے ہیں تو یہ میلاد کا مہینہ ہے تو حضور کا مولود شریف یعنی حضور کی حضر کا ذکر خیر کرنا یہی میلاد ہے اس کے لیے کچھ زائد چیزیں کرنا خرافات اور کھانا وانا پکانا اور شرینیاں اور یہ وہ سب کوئی لازم ملزوم نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کرنا وہ وہ جانے اس کا کام جانے لیکن ضروری نہیں ہے کوئی دین کا جزو نہیں ہے دین کا جزو سے یہ ہے کہ ذکر رسول ہو اور ذکر رسول ہم کر رہے ہیں تو یہ الحمد یہی ہے حضور کا ذکر خیر تاکہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ابھرے موجزن ہو وہ دبی ہوئی جو آگ ہے وہ عبر آئے اور پھر وہ جو عشق جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو تاکہ ہمیں حضور کی اتباع کا شوق ہو اور آپ کی سنت پر ہم چلے ہماری زندگی سدھر جائے یہ مقصد ہے حضور کا ذکر خیر کرنے سے تو بہرحال اس سلسلے میں بھی الحمدللہ کچھ باتیں ہوئی اور سمجھئے کہ ہے بہرحال اب جو ہے وہ ہم اپنی مطلب کی طرف آتے ہیں ویسے اب کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی پیراسیٹامال پی کے آئے ہیں اس لیے کہ ڈھیلے ڈھالے ہیں سردی ہے بدن پورا دکھ رہا ہے لیکن اللہ جل جلال امن وال نے پہنچا دیا کچھ باتیں کر لیتے ہیں اوپر ہم نے پچھلے باب میں کیا پڑھا تھا باب یرفع عرفہ من الرقو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رقو سے سر اٹھاتے تھے تو اطمینان سے کھڑے رہتے تھے ہماری طرح نہیں کہ جھٹ سے یوں کر کے فوراً جھبک سے چونچ مار دی نہیں اطمینان سے کھڑے ہوتے تھے حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھر بھی دامت برکات ہوں پاکستان میں ہوتے ہیں کراچی مفتی تقی صاحب کی ہیں ان کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا اس میں لکھا ہے نماز میں عمومی غلطیاں جو اکثر غلطیاں کرتے ہیں اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اکثر اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ رکو سے اٹھ کر کے اطمینان سے سیدھے کھڑے نہیں رہتے بلکہ ذرا سا کھڑے ہو کر پھر فوراً جھک جاتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ رکو پورا تب ہوگا جب پورے جھک جائیں ادھورا نہیں اور پھر اس کے بعد جب کھڑے ہوں تو اطمینان کے تین درجے ہیں ایک تو فرض درجہ فرض درجہ یہ کہ آدمی اتنا کھڑا ہو کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ کھڑا ہے ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ رکو کر رہا ہے یعنی دیکھنے والے کو شبہ نہ ہو جائے کہ بھائی ابھی رکو میں ہی ہے بلکہ اتنا کھڑا ہو کہ کھڑے ہونے کے قریب آ جائے اور اس کا جسم سیدھا ہو جائے اس کے بعد نمبر دو دوسرا درجہ جو ہے اس سے آگے مصنون ہے وہ یہ کہ ہاتھ چھوڑ کر کے ربنا لقل الحمد اطمینان سے کہے اور تیسرا درجہ مستحب مستحب درجہ یہ کہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد بھی ذرا تھوڑا اطمینان سے کھڑا رہے اور جیسے پچھلے ہفتے ہم نے وہ دعا پڑھی تھی اللہ کثیرن طیبن مبارکن فی ایک صحابی نے یہ جملہ پڑھا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ جملہ کس نے کہا تھا نے کہا میں نے کہا تھا فرمایا میں نے دیکھا کہ بارہ فرشتے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں کہ میں اس کو لے کر اللہ کے دربار میں پہنچا ہوں کہ یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ اللہ تیرے لیے ساری تعریف اور ایسی تعریف جو پاک اور پاکیزہ کلین اور پیور ہو اور مبارکنفی ہے جس میں برکت ہو جو بہت زیادہ ہو ایسی تعریف کا تو مستحق ہے ہم تیری ایسی ہی پریز کرتے ہیں ایسی ہی تعریف کرتے ہیں تو یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند کہ فرشتہ دوڑے دوڑے جا رہا ہے کہ میں لے جاؤں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے کہ کتنا پیارا جملہ عرش الہی کے پاس پہنچ رہا ہے تو اتنا کھڑا رہنا کہ اطمینان سے ذرا کچھ اور پڑھ جائے یہ استحباب کے درجے میں ہے تو فرض درجہ سیدھا کھڑا ہو کہ دیکھنے والے کو پتا چلے کہ کھڑا ہے اور مسنون درجہ رب بنا رقل ہم تک کہے اور مستحب درجہ ذرا اس کے بعد بھی اطمینان سے کھڑا رہے اس کے بعد پھر سجدے کے اندر جاوے یہ ذرا پیچھے انہوں نے بیان کیا ہے کہہ دیا آگے اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز کی ترتیب بتا رہے ہیں نماز کی تقویر تحریمہ کیسے کہنا نیت کیسے کرنا کال کہاں سے باندھنا ہے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں رات کیسی کرنی ہے پیچھے سے تقریباً دس صفحے سے یہ ابواب شروع ہوئے ہیں تو ایک سو دس کے اوپر ہم پہنچے ہیں یہاں دسویں صفحے میں امام بخاری اب سجدے کے اوپر پہنچے ہیں تو فرماتے ہیں سجدے میں جب جانا ہے تو یہ جدو کہ جب سجدے میں جاوے تو تکبیر کہتا ہوا جھوکے حضرت شیخ نبر اللہ مرکز شرح بخاری میں فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض اور مقصد اس سے شاید حدیث کی شرح اور وضاحت کرنا ہے حدیث کے اندر حضور نے یہ لفظ کہا ہے صحابی نے اکبر حضور اللہ اکبر کہتے تھے جب سجدہ کرتے ہوئے جھکتے تھے تو امام بخاری نے وضاحت کر دی کہ جھکتے ہوئے تکبیر کہنا ہے تکبیر کہتے ہوئے جھکتے تھے اور جھکتے ہوئے تکبیر کہنا ہے ذرا وضاحت کرنا ہے کیا وضاحت کر دی کہ تقبیر شروع ہو اس وقت سے جہاں کھڑا ہے اور ختم وہ جہاں پہنچے یعنی yani معتدل سیدھا کھڑا ہو جائے سمی اللہ لی بن حمیدہ ربنا رب الحمد اور پھر یہاں سے اللہ اکبر تو اکبر کی جو راہ ہے وہ سدے میں جا کر کے ختم کرے تو پورا اس انتقال کے اندر تکبیر کہتا رہے یہ بہتر ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں آگے انہوں نے عمل بیان کیا وکال عمر ہے قبل ابن عمر, عمر ہاتھ پہلے رکھتے تھے پھر گھٹنے رکھتے تھے اصل سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ران اور سائز کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے پھر پہلے گھٹنا رکھے اگر سائز پر نہ رکھے تو بھی حرت نہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پہلے گٹنے رکھے اس کے بعد ہاتھ رکھے اس کے بعد سر رکھے اور اٹھتے وقت پہلے سر اٹھائے پھر ہاتھ اٹھائے پھر گھٹنے اٹھائے یہ مصنون طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف یہی تھا کہ جو چیز زمین سے جتنی قریب ہے اس کو پہلے رکھتے یعنی گھٹنے اس کے بعد ہاتھ رکھتے اور اس کے بعد سر رکھتے اور اٹھتے ہوئے پہلے سر اٹھاتے پھر ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے اٹھاتے یہ مصنون طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف یہی تھا. اخیر عمر میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپا تاری ہو گیا تھوڑا بدن بھاری بھی ہو گیا بڑھاپا بھی آ گیا کمزوری بھی آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ پہلے دونوں ہاتھ رکھ دیتے تھے تاکہ تھوڑا آرام مل جائے پھر گھٹنے رکھتے تھے اور پھر سجدے میں سر رکھتے تھے عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی حال تھا کہ عبداللہ ابن عمر کا آخر عمر میں بدن بھاری ہو گیا تھا اور گھٹنے کمزور ہو گئے تھے تو ایک دم سے گھٹنے پر پاؤں رکھنا اور دن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں فرض کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں بیس رکت ویتر کے ساتھ تو گویا اس میں بیس رکت میں چالیس سجدے کرنے ہیں اور بیس رکت میں بیس دفے وہ گھٹنوں کو نوک نوک پڑتا ہے زمین کے اوپر نوک کون ایفیکٹ پڑتا ہے اور پھر نوافل میں تو کتنی بار دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ گھٹنا زمین کو لگتا ہے تو زمین او گھٹنے کو تکلیف پہنچتی ہے کمزور ہوتا ہے گھٹنا اور بڑھاپے میں خاص طور پر بدن بھاری ہو تو زیادہ یہ ہوتا ہے تو اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہاتھ رکھ دیتے تھے پھر گھٹنے رکھتے تھے پھر سجا رکھتے تھے یہ جائز ہے اور درست ہے اگر عذر کی وجہ سے ایسا کرے لیکن جو جوان ہیں جو ایسا سمجھیے جن کو کوئی تکلیف نہیں جن کی صحت اچھی ہے تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو وہ مسنون طریقے سے کرنا چاہیے بڑھاپے میں یا بیماری میں یا کمزوری میں ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلے گھٹنا رکھ دیا پھر ہاتھ رکھا اور پھر سر رکھا سجدے کے اندر یہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں آگے حدیث پیش کرتے ہیں ابو سلمہ ابن عبدالرحمان کہتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ہو نماز میں تکبیر کہتے تھے فرض نماز ہو یا اس کے علاوہ ہو رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو تو تکبیر کہتے تھے جس وقت کھڑے ہوتے اور نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے پھر رکو میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے اور پھر ربنا لقل الحمد کہتے سجدہ کرنے سے پہلے اس سے ان حضرات کی تائید ہوتی ہے جو کہتے امام کو دونوں چیزیں کہنی ہے سمی اللہ بھی اور ربنا لکل الحمد بھی اس کے بعد اللہ اکبر کہتے جب سجدے کے لیے جھکتے پھر اللہ اکبر کہتے جب سجے سے سر اٹھا دے پھر اللہ اکبر کہتے جب سجے میں جاتے پھر اللہ اکبر کہتے جب سجے سے سر اٹھا دے یہاں بھی جب سجے سے سر اٹھائے تو وہاں سے تقبیر کہیں اور کھینچتے ہوئے اوپر پہنچے حضرت شیخ یہاں لفظ یوز کرتے ہیں وہ یومت دوہ حطیٰ یسیل الا کے اور وہ یومت دوہ حتیٰ ال سجود کہ رکوع میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے تکبیر کو ذرا سا کھینچ دے اور وہاں جا کر کے پورا کرے جہاں اس کو پہنچنا ہے yukabiru, اس کے بعد جب جلسہ سے اور بیٹھک سے ایک رکعت سے کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے دو, دو رکعت سے کھڑے ہوتے اس وقت بھی اور ہر رکعت میں ایسا کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے پھر کہتے نماز سے مڑنے کے بعد قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تم لوگوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا ہوں حضور ایسی نماز پڑھتے تھے یہی نماز حضور کی تھی یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے الگ ہوئے اور اللہ کے یہاں گئے آگے ابو حریرہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیہ الحمد کہتے اور دعا مانگتے کچھ مردوں کے لیے نام لیتے ان کے ان کے ناموں کے ساتھ فرماتے اے اللہ تو بچا لے اور چھڑا دے ولید ابن الولید کو اور سلمہ ابن ہشام کو اور عیاش ابن, ابن ربیعہ کو اور ان مسلمانوں کو جنہیں ضعیف اور کمزور بنا دیا گیا ہے اے اللہ تو اپنی گرفت اور پکڑ سخت کر دے مدر پر اور اے اللہ ان کے سالوں کو ان پر ایسا کر دے جیسے یوسف کے سال آئے تھے اور مشرق والے اس دن مدر کے تھے جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے اب یہ جو حدیث کا آخری جز ہے کہ سمی اللہ لمن حمید ربنا حمیدہ ربنحمد کے بعد یہ الفاظ حضور کہتے تھے یہ ہم نے پچھلے سبق میں بیان کیا تھا اس کو کہتے ہیں قنوت کہ حضور قنود پڑھتے تھے یہ بھی بیان کیا تھا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ہاں فجر کی نماز میں قنوط پڑھنا سنت ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر کی نماز میں قنوط سنت نہیں البتہ اگر کبھی کوئی بہت بڑی مصیبت اور ناگہانی کوئی بہت عظیم پرابلم کلامتی پیش آ جائے تو امام پڑھ سکتا ہے قنوط نازلہ اور دعا کر سکتا ہے مسلمان کے لیے اور سمجھیے کہ ان کی مدد اور نصرت کے لیے یہ قنوط نازلہ کا مسئلہ پچھلے سبق میں بیان کیا تھا تو یہ جو حضور نے پڑھا تھا قنوط نازلہ یہ شروع شروع کی بات ہے کیونکہ یہ جن کے نام یہاں حضور نے لیے ہیں یہ بالکل شروع میں مسلمان ہوئے تھے مثلا ولید ابن الولید یہ خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں خالد بن ولید کا نام تو ہم سب سنتے ہیں یہ ان کے بھائی ہیں یہ ان سے پہلے مسلمان ہوئے تھے غزو بدر میں یہ قید ہو کر کے آئے تھے اور انہوں نے اپنا رنسم اور اپنا فدیہ ادا کر دیا تو چھوڑ دیے گئے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہاں جا کر کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے کسی نے کہا کہ یار تم وہاں قید میں تھے اس وقت کلمہ پڑھ لیتے اور انہوں نے کہا اس وقت میرے دل میں آیا تھا میں تو مسلمان اسی وقت ہو گیا تھا لیکن میں نے سوچا کہ اس وقت میں کلمہ پڑوں گا تو کوئی سمجھے گا زبردستی مسلمان ہو رہا ہے جی کی وجہ سے تو میں نے کہا نہیں میں اپنا پیسہ ادا کیا فری کا اور اب جو ہے میں اپنے خوشی سے شوق سے مدینہ جا کر مسلمان ہوں گا تو وہاں مکہ والوں نے ان کو پکڑ کے باندھا اور بہت مار پٹائی ان کی شروع کر دی یہ ولید ابن ولید کا حال ہوا نمبر دو سلامہ ابن ہشام یہ ابو جہل امر ابن ہشام کے بھائی ہیں اور سمجھ یہ کہ سگے بھائی ہیں تو یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور ابو جہل وہاں مکہ شریف میں ان پر بہت ظلم ستم کرتا تھا اور سمجھیے ابو جہل تو بدل میں مارا گیا پھر بھی ان پر وہاں ظلم و ستم جاری تھا نمبر تین یاش ابنبی ابن ربیا یہ بھی ابو جہل کے چچیرے بھائی تھے کیونکہ یہ تینوں جو ہیں مغیرہ خاندان سے ہیں اور مغیرہ کے پوتے ہیں ولید بن مغیرہ ہیشام بن مغیرہ اور ابو ربیع ابن مغیرہ کی کہ یہ مغیرہ کی اولاد میں سے ہیں اور ایک ہی قبیلے کے ہیں تو ان کے قبیلے والے ابو جہل وغیرہ ان تین پر زیادہ سختی کرتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کے لیے چھوٹنے اور نجات حاصل کرنے کی دعا مانگی اور سمجھئے کہ چنان سے حضور کی دعا قبول بھی ہو گئی حضور نے کچھ دن تک یہ دعا مانگی تھی کہ پھر جو ہے ایک دن اچانک حضور نے نہیں مانگی بند کر دی فجر میں نہیں مانگی دعا کسی نے کہا یار آج حضور نے ان کے لیے دعا نہیں مانگی تو دوسرے نے کہا دیکھتے نہیں وہ تو آگے مکہ مکرمہ سے چھوٹ گئے اور مدینہ پہنچ بھی گئے اس لیے حضور نے دعا دعا نہیں مانگی تو وہ پہنچ بھی گئے ہیں تو حضور کی دعا تیر بدف لگی اور بالکل سیدھی جا کے قبول ہوئی ان کی چھٹی ہو گئی اور اس عذاب سے نجات مل گئی مدینہ شریف پہنچ گئے اسی طرح المستعفی ایمان والوں میں سے جو ضعیف بنا دیے گئے ہیں کیونکہ مکہ مکرمہ میں بہت سی عورتیں تھیں اور بہت سے بچے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ سکتے تھے تو ان کے جو والی تھے مجبور کر کے مجبور ہو کر کے آگے تھے ہجرت کر کے تو حضور نے ان کمزور ضعیف ایمان والے عورتوں کے لیے ان بچوں کے لیے اسی طرح بہت سے بوڑھے اور بیمار مکہ مکرمہ میں محبوس تھے ان کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان کو بھی چھڑا دے اور نجات دلوا دے آگے یہ بھی کچھ مدت بعد فتح مکہ ہوئی اور بالکل سب آزاد ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں امن اور اطمینان قائم ہو گیا آگے فرمایا اے اللہ تو اپنی پکڑ سخت کر دے مدر یہ مدر ابن نزار ابن ماد ابن عدنان یہ بہت بڑا شعب ہے اور سمجھ یہ قبیلوں کا قبیلہ ہے اس کے نیچے بہت سے قبیلے آتے ہیں جن میں قریش اسد تمیم اور دبا اور مزینہ اور دباب یہ سب قبیلے تھے جن کا بڑا دادا تھا مدر تو یہ مدر کے خاندان کے کچھ قبائل ایسے تھے جو بہت ظلم ستم دھا رہے تھے اور مشرق میں رہتے تھے اور حضور کے مخالف تھے اور سمجھیے کہ یہ بہت ظلم کر رہے تھے ان میں قریش بھی شامل تھے کہ مکہ کے قریش پر بھی حضور نے کہا کہ یہ اللہ تو اپنی پکڑ ان پر سخت کر دے اور کیا دعا مانگی یہ اللہ ان پر ان سالوں کو ایسا بنا دے جیسے یوسف علیہ السلام کے سال تھے یوسف علیہ السلام کے سال یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں تم نے پڑھا ہے کہ وہ جو خواب دیکھا تھا بادشاہ نے کہ ندی میں سے سات موٹی موٹی گائے نکلی اور ان کے پیچھے پیچھے سات دبلی پتلی ویک اور فریل گائے نکلی اور یہ جو دبلی پتلی گائے ہیں وہ ان موٹی گائے کو کھا گئی اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ فیلڈ ہے اس میں مکئی اور کون ہے اور اس کی بھری ہوئی بالیاں ہیں سات بالیاں تو نیچے سے ان کے اوپر سات سوکھی ہوئی ڈرائی بالیاں لپٹی اور لپٹ گئی اور اس کو کور اپ کر لیا تو بادشاہ کو اس خواب کا میننگ سمجھ نہیں پڑا تو اس نے پوچھا محبرین نے کہا کہ یہ تو ادھر ادھر کی واہی تباہی باتیں ہیں اس کا کوئی میننگ نہیں ہے لیکن بادشاہ نے کہا نہیں اس کا کچھ نہ کچھ میننگ ضرور ہوگا تو وہاں وہ جو آدمی جیل سے نکلا تھا اس نے کہا کہ مجھے ہے ایک آدمی جو اس کا میننگ بتائے گا وہ یوسف علیہ السلام ہے. مجھے جیل میں جانے تو میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں وہ گیا یوسف علیہ السلام نے کہا اس کی میننگ تو واضح ہے اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے سات سال میں خوب بارش بھی ہوگی پیداوار بھی ہوگی اور خوب کھیتی باڑی ہوگی تو اس میں جو کھیتی باڑی ہوگی اس کو تم محفوظ رکھو کیونکہ اس کے بعد سات سال ایسے آئیں گے جن میں بالکل بارش نہیں بالکل کھیتی نہیں پیداوار نہیں اور تم نے پہلے سات سالوں میں جو محفوظ رکھا ہوگا وہ ان پچھلے سات سالوں میں تمہیں کام آئے گا یہ اس کے معنی ہے بادشاہ نے جب تعبیر سنی کہا ہاں بالکل یہی میننگ ہوگا اس کا یہ صحیح تعبیر دی یہ کون ہے بلاؤ اس کو تو حضرت یوسف علیہ اسلام کو بلائے گا یوسف علیہ اسلام نے کہا پہلے میرا نام کلیئر کرو پھر میں نکلتا ہوں جلد سے تو نام ان کا کلیئر ہوا وہ عورتوں نے اقرار کیا کہ یوسف نردو سے بے قصور ہے اس نے کوئی ضنا ونا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ کوشش ساری زلیخہ کی تھی اور اس کی طرف سے ساری شرارت تھی تو جب نام کلیئر ہو گیا پھر یوسف علیہ السلام نکل کر کے آئے انہوں نے کہا کہ بالکل یہی صحیح تعبیر ہے جو میں دے رہا ہوں اور یہ ہونے والا ہے اور میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ مصر کے خزانوں کا مجھے گورنر بنا دو میں اس کی اچھی طرح حفاظت بھی کروں گا اور پھر مصر کو جو مشکل گھڑی ہے اس میں سنبھال بھی لوں گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سے ویئر ہاؤس بنائے گودام بنائے اور کھیتی باڑی ہوتی تھی کھیروٹ لوگوں سے کہہ دیا کہ بھائی جو کھیتی ہو تو اس کو ضرورت کے بقدر استعمال کرو اور جو ضرورت سے زائد ہے اس کو چھلکے سے بھی مت نکالو چھلکے کے اندر ہی رہنے دو وہ مکئی کو اور ان کو اور اس کے گودام بھر دیے بھرتے رہے بھرتے رہے اور اس کے بعد سات برس بعد بقدر ضرورت استعمال کیا اور باقی جو ہے محفوظ رکھا پھر وہ کہ آیا ڈراؤٹ اور فیمن اور ان دنوں میں جب قحط آیا اور فیمن آیا تو اطراف کے علاقوں میں سب جگہ راشن اور کھانا خوراک ختم ہو گیا مصر میں جو ہے خوراک موجود حضرت یوسف علیہ السلام پھر اس کو برابر انصاف سے دھیرے دھیرے تقسیم کرتے گئے اور کنعان میں جو ان کے بھائی تھے وہاں سے ان کو پتا چلا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وزیر جو ہے وہ سب کو تقسیم کرتا ہے بیچتا بھی ہے چلو ہم لینے جاتے ہیں تو ان کے بھائی جو ہے وہ لینے آئے اور اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام پہچان گئے میرے بھائی ہیں ان کو دے دیا اور اس کے بعد ان کو ان کے پیسے بھی واپس کر دیے اندر رکھ دیے تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ دوبارہ لینے کے لیے آئے جب یہ راشن ختم ہو جائے وہ رہتے تھے 250 ہنڈریڈ دور تو ان کو ڈھائی سو میل کی جرنی کر کے یہاں کئی دن بعد اونٹوں پر سفر کر کے آتے تھے تو گئے اور جب یہ راشن ختم ہو گیا چھ مہینے سال بعد پھر واپس آئے اور اب کے بعد جو اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آئے یوسف اسلام نے اس کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میں یہاں اس کام کاج میں پھنسا ہوا ہوں مجھے کرنا پڑ رہا ہے ابا کیسے ہیں امی کیسی ہیں گھر میں سب کھائیے تھے کہاں ٹھیک ہے پھر جو کہا کہ نیکس ٹائم جو ہے اور ترتیب کر کے ان کو بھی بلا لو آگے جو ہے باہر حال جو قصہ ہوا ہوا پھر یوسف علیہ السلام کے والد وغیرہ بھی آگے یہ اسٹوری آگے چلتی ہے یہاں صرف اتنا جس بتانا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ سات سال ایسے آئے تھے جس میں کریڈٹ کرنچ تھا ریسیشن تھا سب کھانا پینا راشن واشن ختم کچھ بھی نہیں اور سمجھ یہ پریشانی مصیبت حضور میں یہاں بدو آگی کہ اللہ یہ مدر کے جو کافر ہیں یہ بہت ستا رہے ہیں ہر طرف سے ستائے جا رہے ہیں تو ان پر ایسے سال مسلط کر دے جیسے تون نے یوسف کے والے قوم کے اوپر مسلط کیے تھے اور یہ بدعا قبول ہوئی سلحیبیا کے بعد جو ہے وہ جو دو سال کا عرصہ ہے اس دوران جب ان کی ذرا چپ چاپ سے شرارتیں اور سازشیں اور پلاننگ اور منصوبے اور پلاٹنگ چلتی تھی اللہ پاک نے اس وقت جو ہے ان پر ایسے خشک سالی قحط سالی مسلط کی کہ یہ بالکل بھوک کے مارے مرے جا رہے ہیں اور ان کو آسمان اور زمین کے بیچ میں دھواں نظر آنے لگا اور ان کی آنکھیں جو ہے ان کا ویژن جو ہے وہ بلرٹ ہونے لگا بھوک کی وجہ سے یہ ان کی کیفیت ہو گئی تو پھر حتیٰ کہ وہ مردہ جانور کی ہڈیاں ابال کر کے اس کا پانی پینے لگے ابو سفیان حضور کے پاس آیا اور ملاقات کرنے کے لیے اور معافی مانگی اور کہا کہ آپ ذرا پلیز دعا کر دیجئے ذرا وہ ہاتھ رفا ہو جائے حضور چونکہ نرم دل تھے حضور سے دیکھا نہیں جاتا تھا حضور نے دعا کر دی کہ اللہ قحط کو اٹھا لے حضور کا دعا کرنا تھا کہ بارش آ گئی دور ہو گیا اور پیداوار بھی ہوئی پھر کھاتے پیتے ہو گئی تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے اس کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے اور یہ حضور نے کبھی کبھی کو کچھ مدت تک کبھی کبار کبھی کبار ایسی دعا مانگی تھی اور حضور تو حضور تھے اللہ کے رسول تھے وہ جو بعد زمان سے نکل دی دی فورن قبول ہو جاتی تھی اور وہ خود بولتے بھی نہیں تھے بلوائے جاتے تھے اللہ کی طرف سے ان کے دل پر الہام اور القاء ہوتا تھا اس لیے وہ بولتے تھے جو دل میں اتا وہ اللہ وہ بولتے تھے حضور کی زبان مبارک سے یہ سمجھے کہ جملے نکلے تھے اور اس وقت یہ قبول ہو گئے تھے یہ سمجھئے یہ کہ یہاں بیان ہو رہا ہے اب ابو سلیمان خطابی رحمتہ اللہ علیہ چونکہ شافعی مذہب ہیں تو وہ کہتے ہیں فجل کی نماز میں قنوط بھی صحیح اور پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز میں کسی شخص کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرنا یا اس کے خلاف بد دعا کرنا یہ بھی درست لیکن علامہ الدین عینی رحمت اللہ علیہ حنفی مذہب شارخ بخاری ہیں وہ کہتے ہیں دونوں باتیں منسوخ فجر میں مستقل قنوط پڑھنا یہ بھی منسوخ اور نماز کے اندر کسی کا نام لے کر دعا کرنا یہ بھی منسوخ اس وقت اگر کوئی کسی کا نام لے کر نماز میں دعا مانگے گا تو اس کی نماز فاصل ہو جائے گی منسوخ کے مانا یہ شروع میں کیا تھا حضور بعد میں حضور نے یہ معمول ختم کر دیا تھا بعد میں کسی کے لیے نام لے کر ایسی دعا نہیں مانگی تھی یہ شروع میں اس وقت کوئی مجبوری کی وجہ سے حضور کی زبان سے نکل گیا تھا اور شروع میں تو نماز میں اور بھی بہت سی چیزیں جائز تھی نماز میں بولنا بھی جائز تھا سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا کتنی رکعت ہوئی ہیں تو بتانا بھی جائز تھا تو دیرے دیرے نماز کمپلیٹ ہوئی ہے بہت سی چیزیں ابروگیٹ اور منسوخ ہوئی ہیں تو یہ نماز میں کسی کا نام لے کر دعا مانگنا یہ پہلے جائز تھا اب جائز نہیں ہے اب منسوخ ہو گیا ہے اور اب کوئی مانگے گا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی یہ اللہ معینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آگے دوسری حدیث پیش کر رہے ہیں حنیس ابن مالک کہتے ہیں سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرس وربما قال سفیان من فرس فجوحش شقوه الایمن فدخلنا علیہ نعوده فحضرت الصلاة فسلا بنا قاعدا وقعدنا فلما صلینا قعودا قال فلما قلت الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمي الله لمن حمده فقولوا ربنا بلك الحمد وإذا سجد فاسجدوا كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقي الأيمن فلما خرجنا من الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجعش الساقه الأيمن بن مالک کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے گر گئے تو آپ کی رائٹ سائڈ چھل گئی اور زخمی ہو گئی تو ہم آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس داخل ہوئے نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھائی اور ہم نے بھی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی جب ہم نے جب نماز پوری کر لی تو آپ نے فرمایا امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے اس کو فالو کیا جائے لہذا جب امام تکبیر کہہ چکے تب تم تکبیر کہو اور جب وہ رکو کرے تب تم رکو کرو اور جب وہ رکو سے سر اٹھائے تب تم سر اٹھاؤ اور جب وہ کہے سمی اللہ علیہ حمیدہ تب تم بولو رب الحم اور جب وہ سجدے میں جاوے تو پھر تم سجدے میں جاؤ آگے اسی طرح معمر نے بیان کیا سند کے اوپر تھوڑا کلام ہے اس کو میں ہم نہیں جاتے یہاں صرف اتنا بتانا ہے کہ وہ سجدہ کہ امام سجدے میں جاوے پھر سجدے میں جاؤ یعنی امام سے آگے نہ بڑھو امام سے آگے بڑھ جائیں گے تو نماز میں نقص اور کمی آ جائے گی فاسد تو نہیں ہوگی لیکن نماز کے ثواب میں کمی آ جائے گی اس لیے فرمایا امام کی ویٹ کرو جب امام سجدے میں جاوے پھر تم سجدے میں جاؤ اس کے آگے آگے مت دوڑو یہ یہاں بتانا مقصود ہے باب یہی ہے یہ بھی, بھی تکویر ہی نہیں اسجدو اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے یہ سن پانچ ہجری کا قصہ ہے مدینہ شریف میں سن پانچ ہجری میں ایک مرتبہ گھوڑا اچھلا حضور حضور نیچے گر گئے تو آپ کی رائٹ سائیڈ اور ہپ جو ہے اس میں انجری ہو گئی اور کچھ چمڑی بھی چھل گئی اور تھوڑا سا زخم بھی آ گیا تو ایک مہینے تک حضور بیمار رہے اور اس کی نرسنگ وغیرہ ہوتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے ایک حجرے میں تشریف فرما رہتے تھے نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں آ سکتے تھے تو اس حجرے میں جہاں حضور تھے صحابہ حضور کی خبر دینے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے گئے تو حضور نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھائی پھر حضور نے صحابہ سے کہا تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو اگر یہ نفل نماز ہے, تو ٹھیک ہے نفل نماز تو ویسے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اگر فرض نماز ہے تو فرض نماز میں اگر امام بیمار ہو اور بیٹھ کر پڑھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مقتدی بھی سارے بیٹھ جائیں نہیں مقتدیوں کو تو کھڑا مقتدی تو صحت مند ہے وہ تو کھڑے رہ سکتے ہیں ان کو کیا بیماری ہے تو مقتدی کھڑے رہ کر پڑھیں گے جیسے مرض الوفات میں حضور نے جب بیماری وفات سے پہلے حضور تین دن چار دن بہت بیمار رہے تو اس دوران ایک مرتبہ آپ نماز پڑھانے آئے تھے تو آپ نے بیٹھ کر پڑھائی اور پیچھے پوری مسجد کھڑی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ امام اگر بیمار ہے بیٹھا ہے تو مقتدی نہیں بیٹھیں گے مقتدی کھڑے رہیں گے بہرحال یہ پہلے کی حدیث ہے یا اس میں نفل نماز کا ذکر ہے فرض کا نہیں آگے امام بخاری کہتے ہیں باب و فضل سجود سجدہ کرنے کی فضیلت اور اس کا ثواب چونکہ سجدے میں پہنچ گئے ہیں تو امام بخاری کہتے ہیں سجدہ کرنے کا کتنا ثواب ہے امام بخاری نے رکو کا ثواب قیام کا ثواب قعدہ کا ثواب یہ بیان نہیں کیا کیوں اس لئے کہ قیام رکو اور قعدہ یہ کوئی مستقل عبادت نہیں ہے یہ تو نماز کے اجزا ہیں لیکن سجدہ مستقل عبادت ہے جیسے صدی تلاوت ہے سب کرتے ہیں صدیۂ شکر ہے بعض امہ کے یہاں صدی شکر ہے ہمارے یہاں بھی امام محمد نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بہت اچھی خبر آ جائے خوشی کی خبر اور فوراً آدمی سجدے میں گر جا تو یہ درست ہے پاکستان کرکٹ پلیئر اپنے کیا نام ہے وہ نیو مسلم محمد یوسف وہ سینچری لگاتے ہیں تو سدے شکر کرتے ہیں تو اس میں سدے شکر اگر کرے تو اس کی گنجائش ہے اور سمجھیے بہت سے علماء کی ہیں تو سجدے شکر مستقل ایک عبادت ہے اس لیے امام بخاری نے باب و فضل سجود میں سجدے کی فضیلت اور اس کا کتنا ثواب ہے اس کے لیے باب باندھا اس میں بہت لمبی روایت لائے ہیں جس میں قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ وہاں کیا کیا ہوگا اور پھر وہ پل سرات پر سے گزرنے کا ذکر ہے اور جہنم میں لوگ گریں گے تو جہنم کی آگ انسان کا پورا بدن جلا دے گی سوائے سدے کی جگہ کے سدے کی جو جگہ ہے اس کو آگ نہیں جلا سکے گی اس سے سجدے کی فضیلت ہوئی جس نے اپنی زندگی میں ایک سجدہ بھی اللہ کو اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا تو وہ سجدے کی جگہ محفوظ رہے گی پھر کیا ہوگا پھر ادھر جو ہے جو جنت میں چلے گئے ہیں انبیاء اور علماء اور صلحاء اور مشائق اور حفاظ تو وہ کہیں گے اللہ بس ان کو بلا لو اب جہنم سے نکال دو ان کو بےچاروں نے جو گنے کیے دے اللہ کہیں گے اچھی باتیں جاؤ لے اور ان کو نکالو تو جہنم میں جائیں گے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے تو جو جو جائیں گے ان کو جہنم کی آگ سے کوئی تکلیف کوئی عذاب نہیں ہوگا وہ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تو ان کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جائے گی تو وہ گھومیں گے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر نکالیں گے تو کیسے پہچانیں گے کہ ان, ان کا پورا جسم تو کوئلے کی طرح کالا کالا ہو گیا ہوگا جل گیا ہوگا آگ میں لیکن صرف سجدے کی جو جگہ ہے وہ نہیں جلی ہوں گی تو اس سے وہ پہچان لیں گے کہ یہ زید ہے یہ عمر ہے یہ بکر ہے اور یہ میرا دوست ہے میری پہچان والا چل بھائی اس کو بھی نکالو چلو اس کو بھی نکالو چلو اس کو بھی نکالو اور جس جس کو پہچانیں گے سب کو نکالتے رہیں گے تو وہ سجدے کی جگہ سے ان کو پہچان لیں گے اس سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ سجدہ کتنا بڑا ثواب والا عمل ہے کہ اس کی برکت سے انسان ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکلے گا اس لیے سجدہ کرنا چاہیے سجدہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جنان سے سور کیا نام ہے اقرب بسم رب الدی خلق خلق الانسان من علق اس صورت کے اخیر میں سجدہ ہے تو وہاں سجدے کی جو آیت ہے میں پڑھتا نہیں نہ سب کو کرنا پڑے گا ابھی وہاں یہی میننگ ہے اس کا کہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ اللہ کا قرب حاصل کرو جتنا زیادہ سجدہ کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا سجدے میں انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے تو نفل نماز میں اس وقت دعا مانگنی چاہیے تاجد میں الابین میں سجدے کے اندر دعا مانگیں تو قبول ہوگی یہ وہاں پر بیان کیا گیا ہے اس کو انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ویک پڑھ لیں گے اگر اللہ نے چاہا وہ آخر الداء الحمد اللہ رب العالم و صلی اللہ وسلم علیہ سعید نام محمد والی وسابین سبحان اک اللہ دکھنا شروع اللہ تو اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي اليم على اله وصحبه وسلم تسليما ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامه مع المتقين والابرار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 کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ اور دائمہ نصیب فرما صحت اور عافیت کی نعمت سے مالا مال فرما مقروضوں کو قرضوں سے چھٹکارا نصیب فرما بے اولادوں کو نیک صالح ندین اولاد نصیب فرما شادیوں میں رکاوٹیں دور فرما بے روزگاروں کو اچھا روزگار جاب نصیب فرما مسلمان مظلوم ہیں مظلوم سے نجات عطا فرما، ظلم کا خاتمہ فرما امن چین سکون اطمینان والی زندگی نصیب فرما رحم اور کرم کا معاملہ فرما پوری دنیا میں مسلمانوں کو امن چین سکون نصیب فرما پاکستان کے مسلمانوں پر بھی رحم فرما دین اسلام کی حفاظت فرما اچھے حکمران نصیب فرما ظالموں سے حف... حفاظت فرما یا اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور خیر کے فیصلے فرما یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما یا اللہ دین اسلام کا بول بھالا فرما اسلام کو پھر سے عزت قوت شوق غلبہ نصیب فرما یا اللہ ہر طرح سے حفظ و امان کا معاملہ فرما جو حضرات اس قافلے میں گئے ہوئے ہیں یا اللہ دوا دارو علاج معالجے کی چیزیں لے کر ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی قربانی اور خدمتوں کو قبول فرما ان کی مدد نسرت فرما اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما اللہ پر رحم فرما اللہ ان پر رحم فرما اللہ بیچارے مظلوم ہیں بہت حق ہو گئی اے اللہ ان کے ساتھ یا اللہ تو ہی ان کی مدد و نصرت فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما اے اللہ قلوب میں ان کی محبت پیدا فرما اے اللہ ان کی طرف توجہ نصیب فرما ان کی مدد و نصرت کی توفیق نصیب فرما یا رحم الراحمین ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو نصیب فرما نہیں ہے تو چن چن کر ان کا خاتمہ فرما اپنا قہر و غضب نازل فرما یا رحم الراحمین پوری امت پر رحم کرم کا معاملہ فرما ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما ہر شر سے حفاظت فرما یار ہمارے اس مسجد کی بھی حفاظت فرما یا اللہ رمین شریفین کی بھی حفاظت فرما مسجد اقسا کی حفاظت فرما ہمارے علما اللہ کی حفاظت فرما ہر مومن مسلم کے جان مال عزت آبرو کے حفاظت فرما اللہ اسلام کا بول بالا فرما اللہ مسلمانوں کو بھی دین اسلام کی طرف رجوع ہونے کی توفیق پتا فرما پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی نصیح فرما اہتمام سے تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیح فرما سے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما تیرے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما تیری رضا والی زندگی نصیب فرما تیری نافرمانی اور ناراضگی سے حفاظت فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما جن دوستوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے لکھا ہے چاہتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے متعلقین کے لیے دعائیں کرے اللہ ان صاحب کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما ہر طرح سے حفاظت کا معاملہ فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیتون سے جو بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہم وسلم على سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب الع ارحم مجھے اجازت دیں ذرا ویسے بھی جی ہے صاحب شریف